فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم إشار الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والله ما يعلمك النار قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز قال كانت لكم أسرة الحسنة في إبراهيم والذين معكم اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ اللاط والسلام کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ان کے رقا کو ابراہیم خلیل اللہ انبیاء کی جتنی خوابیں ہوتی ہیں وہ بھی وحی ہوتی ہیں ابراہیم علیہ اللاط السلام کو آپ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ جس میں اپنے بچے کو وہ ذبا کرتے ہیں یعنی ان کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بچے کو ذبا کرو حکم کس کی طرف سے ہے اللہ رب الد کی طرف سے ہمبیا کی خواب وہی ہوتی ہے اب وہ اس پر عملی شکل کے لیے اپنے بچے کو لیتے ہیں اور اس جگہ کی طرف جاتے ہیں جہاں بچے کو ذبا کرنا ہے دوسرے معنوں میں جہاں اللہ کے حکم کی اطاف کرنی ہے الامر اور حکم اللہ کی طرف سے اب بچے کو لے کر وہ چل رہے ہیں راستے میں ابلیس آتا ہے پہلے تو مہاجرا کے پاس جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے کہ وہ بچے کو کہاں لے جا رہا ہے نہیں وہ بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے یہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو کہتی ہے پھر اچھا اگر اللہ کا حکم ہے تو کرنا چاہیے ذرا غور کیجئے ان باتوں کا یہ خالی ملنے تو ابراہیمی یہاں وہ بکرے کی زبیہ نہیں ہے اللہ کا حکم ہے اور اس میں اطاف ہے اور حکم بھی کس بارے میں ہے کہ بچے کی قربانی ہے اگر آج اللہ کا حکم آ جائے کہ ہم اپنے بچوں کو ذبح کریں دے فی سبیل اللہ کے لیے دیتے ہیں اللہ کا حکم ہے جاہد فی سبیل اللہ فکم احلحم تجارت علیم وہ کیا ہے اللہ تجارا جواب بتاتا ہے جایکم الف تو یہ بھی یہاں اللہ کے راستہ کا ہے ایک حکم ہے نا نہیں اپنے خون کو پیش کرو یہاں حکم ہو رہا ہے بچے کا خون لاؤ بھی ہے جبا کرو اس کو امر اور حکم یہاں بھی امر اور حکم ہے اب وہ لے کے جا رہے ہیں تو اما حاضرہ کہتی اگر اللہ کا حکم ہے تو چلو اب دیکھیے بچے کی ماں ہے وہ بھی اس امر اور حکم پر راضی ہے آپ اس حکم میں دین کر اسے نہیں مانے تھا کیوں میں پوچھوں گی کروں گی دلیل دوں گی کسی سے مشورہ کروں گی نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک ہی لاڈلا بیٹا ہے اللہ کا حکم ہے آگے چل کر پھر وہ اسماعیل کے پاس آتا ہے تباً اس میں آپ کو اختلاف کو پتا ہے اکثر کو کہاج وہ تو اسماعیل کے ہی بارے میں کہتے ہیں بات کہتے ہیں اسحاق سے اس میں لیکن اجماع اس پر ہے جب اسماعیل علیہ السلام اللہ تھے زبیہ اللہ اب اسماعیل کے پاس جب آتے ہیں اسماک اسلام کے پاس اسے کہتے ہیں تجھے پتہ کیا بات کہاں لے کے جا رہا ہے تجھے سنیا کہاں لے جا رہا ہیں وہ تو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہیں کہ اللہ کا حکم ہے میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اس کو ذبح کرو کہتا پھر جلدی کرنی چاہیے باپ کو اب دیکھیے جہاں غور کیجیے کہ امر اللہ کا حکم ہے اور اس عورت کو بھی پتا ہے اور اس بچے کو بھی پتا چل گیا ہے کہ مالک کون ہے حکم کس کا آ رہا ہے اور ارد کیسے ہوگی معمولی بات نہیں ہے پھر آ گیا کہ ابراہیم کے پاس ہو جاتے ہیں ابراہیم تجھے پتا ہے, ہے اس کو لیبا کرنے کے لیے تم جا رہا ہے تیرا بیٹا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہتے نہیں تیرا بیٹا کہ اللہ کا حکم ہے پھر ابراہیم نے کوسا اس لعین کو لیکن آپ اسی طرح قدم بڑھا کے آگے کی طرف چلے گئے فلمات مو یہ الفاظ بڑے عجیب ہیں کر گزرو جس کا حکم ہوا ہے اللہ رب العزت بیٹا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو تجھے باپ حکم ہوا ہے اس کو کر گزرو میں صرف بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں اللہ کے حکم کی اطاعت اللہ کے حکم کی طرف مطلب تشدد کے ساتھ شدت کے ساتھ اس کو نافذ کرنا ماننا لے کر آنا قوم کو اب آخر میں جا کر دیکھیے بیٹا کتنا پیارا ہے پھر بھی جا کر اس کو لٹا دیا ہے لٹا کر وہ اللہ کا حکم آخری حد تک پتا ہے بیٹے کی جان جائے گی پتا ہے نا چلا جائے گا بیٹا چھڑی ہے یہ بھی نہیں پتا تو پتا تھا ابراہیم کو یہ اس کی جگہ مینڈا آ جائے گا یا اللہ کچھ اور اپنی طرف سے بھیج دے گا جنت سے کو چیز اس کی پہلے سے خبر کوئی ایسی خبر نہیں ہے یہاں اللہ کی اطاعت اللہ کا حکم اس کے اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے اللہ صبح تعالیٰ کے جتنے بھی حکم اور امر آتے رہے ہیں اللہ بڑی شدت سے پکڑ کرتا رہا ہے یہ تو ہے ایک اللہ کے حکموں پر عمل نہ کرنا گناہ کا سبب ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے حکموں کے مقابلے پر حکم بنا دینا سرے سے ہی اللہ کی حکم بدلی کر دینا اللہ کو صرف عمل نہ کرنے پر پکڑ کرتا رہا ہے ہم بچ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں سے کہ اللہ نے بل تم کو حکم دیا کہا کہ تم جب داخل ہو دروازے تو خطہ تم کہتے ہوئے اور سجدن یہاں سے داخل ہونا ہے اقوم نے کیا کیا فبد الحمد اللہ نے جو ان کو حکم دیا تھا اس کو بدلی کر دیا رانزل ظالمائی دماغان دیا سکون اللہ کے حکم تو قول کو بدلی کر دینے پر اللہ نے آسمان سے رز اللہ نے نہیں چھوڑا ان لوگوں کو ہم کیسے بچے ہوئے ہیں کہ ہم نے اللہ کے قول بالکل ہی بدلی کیے ہوئے ہیں حص ہی نہیں ہے سب کو دیکھ لیجئے اللہ نے ہی منع کیا تھا کہ یم اس سب کو نہیں شکار کرنا اب انہوں نے پانی جمع کر کے ہفتے والے دن اس کو پکڑ لیتے اتوار والے دن پکڑ لیتے ہفتے کو پانی جمع کر دیا مچھلیاں اس میں آ تھی تھیں پھر اللہ نے کیا کیا جب پکڑ پکڑتی ان کو اللہ نے ان کو خنزیر و بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا اللہ کا حکم توڑنے پر ہم کیوں بچے ہوئے ہیں اللہ کو نہیں چھوڑتا نے حکم کو بدلی کی گناہوں پر کوئی نہیں ہوتا کوئی گناہ کرتا ہے خطائیں کمی ہوتے لیکن اس کے حکم کو بدلی کر دینا شراب ہے نا جی اللہ کا حکم ہے شراب نہیں پی لوگ پیتے ہیں معاشیت ہے لیکن اس پر سزا لوگ ضانی ہے دنا کرتے ہیں گناہ کا کام ہے لیکن گناہ پر سزا ہم نے یہ بدلی کر دی ہوئی ہے حدود اللہ حرب العزت کتاب عادی شرح الحمد الدین میں علامیہ کلیمت الفصل اللہ شہر کے ساتھ شریف مقرر کر رکھے ہیں شرع شیر من الدین جو ان کو دین بنا کے دیتے ہیں تشریف کرتے ہیں اس کی ولی اللہ کلیمت اگر قیامت کا وعدہ نہ ہوتا یوم الفصل کا جدا اور سزا کا لقو دیا بین ہوں میں ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتی ہوں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم کیوں بچے ہوئے ہیں کیا ہماری دعوت اس پر ہے کیا اس مسئلے کو ہم آج تک سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے ہیں یا صرف ہم نے اس بات کو اس پر لے لیا ہے جی من لا نا الا اللہ داخل جنہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے وہ جنک میں چلا جائے گا یہ ہر کال کے پیچھے الفکم کے پیچھے عمل ہے نماز ہے نہیں جی؟ میں کہوں جی نماز ہے میرا ایمان ہے اعتقاد ہے روزا میرا اعتقاد ہے حج اعتقاد ہے ٹھیک ہے زکات ہے لیکن کیا یہ عمل ہے یا ویسی زبان کا اقرار ہے عمل ہے یہ تو لاح لا عمد رسول اللہ محمد اللہ صلی علیہ وسلم کیا اس کے پیچھے بھی کچھ عمل ہے ہاں ہے وہ کیسے ہے جب ہم لا الحا کہتے ہیں نا جی کہ الہ کوئی نہیں ہے تو اس کے پیچھے ایک عمل ہے یہودی ہے عیسائی ہے بت پرست ہے وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے وہ کہتا ہے عیسن اللہ اور یہود کہتے ہیں غیر رگن اللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں آپ کسی ایک کو دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں اسلام بڑا اچھا مذہب ہے دین ہے آ جائے اختیار کر لا اس اسلام میں داخل ہو جائے وہ آپ کی بات مان کے کہتے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں اس کو یہ اشل اللہ اللہ شاہ سے مدھ پڑھنا وہ زبان سے اس بات کا اقرار کر لیتا ہے ٹھیک ہے وہ کی پوجا نہیں چھوڑتا عیسب اللہ قاقیدہ نہیں چھوڑتا ازیر اللہ خاقیدہ نہیں چھوڑتا کیا وہ اسلام میں آ گیا کبھی نہیں آئے گا وہ اس کو یہ چھوڑنے پڑیں گے سارا کچھ الہ کا انکار یہ کرے گا تو آگے اسلام میں آئے گا زبان سے جتنا مرضی کہ مخالف ہے اور کا جو معنی ہے وہ ہے کہ الہوں کا انکار کرے آپ نے کوئی بھی نہیں یہ بات کہے گا اس نے زبان سے اقرار کر لیا ہے اسلام میں آ گیا ہے صبح چرچ کے باہر کھڑا ہے بتوں سے استغاثے کر رہا ہے اس سے کر رہا ہے وہ غیر اللہ کی وہ عبادت کر رہا ہے نظر و نیاب کر رہا ہے سب کا سارا کچھ دے رہا ہے تقرب ان کا حاصل کر رہا ہے اب وہ لائے جہلا بھی پڑے گا کیا وہ اس کو اسلام میں داخلہ دے دیں گے کبھی نہیں دیں گے اور آج اگر دس سال والا آدمی بھی اسی شکل میں آپ کو ملتا ہے خاندانی طور پر جو لال محمد ان کا پڑتا ہے غیر سے استغاب سے کرے جا رہا ہے تو کہیں اندر اسلام کے اندر ہے وہ عمل ہے پیچھے بھائی اسی لیے یہ دا الاح اللہ میں الہوں کا شاید اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا جو ایک قسم ہے اس پر تو ہم بہت ڈٹ کے لوگوں کو بات کرتے ہیں کبور نہ جاؤ ان پر استغاثے نہ کرو استعمال نہ کرو یہ جو درخت کھڑے ہیں یہ اس قسم کے جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں کہتے ہیں جی ہم آپ کی حاجات پوری کروا دیں گے اللہ سے ہمارے پاس آؤ ہمیں اللہ نے وہ الوبیت کا کچھ حصہ دیا ہوا ہے ہمیں اللہ نے اپنی جو صفات ہیں اس میں سے کچھ منتقل ہمارے اندر کی ہوئی ہیں لوگ یہ عقائقیدہ بھی رکھتے ہیں اس پر ہمارا بہت زور ہے ہونا چاہیے کوئی ایسی شک والی بات نہیں ہے لیکن توحید الوحی توحید الحاکمیہ توحید العبادہ جو اصل ہے جس پر ہمیشہ سے انبیاء کے جھگڑے رہے ہیں اللہ کے احکام اللہ کی شریعت جو ہے اس پر نرمی کیوں ہے مطلب اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ بھی شرک باللہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے مقابلے پر حکم تیار کر لینا اور لوگ بڑے مزے سے بیٹھے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں پھر کیا لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھے تو اللہ کے مقابلے پہ جو مرضی حکم بناتا رہے اللہ جس کو اس کو حلال کرے اس کو حرام کرتا رہے اللہ جس کو حرام کرے اس کو حلال کرتا رہے کیا یہ ہم مخلوق کو حق دیتے ہیں نہیں اگر کوئی یہ حق مخلوق کو دیتا ہے تو وہ کون ہے وہ سمجھے مشرق ہے جو دل کے اعتقاد سے زبان کے اعتراض سے اور عمل سے یہ بات ظاہر کروا دے کہ مخلوق کو حق ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے مخلوق کو حق ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے نظام بنائے دستور بنائے قانون بنائے رہن سہن کے طریقے دے حلال و حرام مقرر کرے وہ مشرق ہے کیونکہ یہ حق اللہ کا ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور میں ہم یہ حق ڈال دیں گے تو گویا ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یہ شرک بلہ ہے اس کو سمجھ لیجیے بلکہ ایسا شخص جو اللہ رب العزت کے مقابلے پر قانون اور دستور تیار کرتا ہے اللہ سبحانہ او نے اس کو تاغت بھی کہا ہے یہ الہ کی ہی قسم ہے اور اس کا کفر اللہ سبحانہ تو لازمی کہا ہے وہ میں یا خبر تاغوت وہی بلّا یہ اللہ کی حدود کو یو سے تجاوز کرتا ہوا آپ سے باہر نکل کر شر پھیلاتا ہے فساد پھیلاتا ہے اور ہر مومن پر واجب ہے کہ اس کا انکار کرے اس کو الہ علی سمجھے اس کو تاغت کو اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے جیسے لا الحمد شرط ہے کہ اللہ کے علاوہ الاح دیکھ ابراہیم علیہ السلط و السلام موس علیہ السلاط وسلام ان سب نے اپنی قوم کو کس چیز کی دعوت دی بلکہ سارے انبیاء دعوت اسی بات کی دیتے تھے کوڈ اللہ اللہ اور ان کے زمانے میں الہ کون کون سے تھے یہ الہ کی قسم نمرود الہ کی قسم پھر کیا وہ ان کا انکار نہیں کرتے تھے کیا ان کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں کہتے تھے کہ تم نہیں اللہ ہو تم رب نہیں ہو تمہارا قانون نہیں تمہارا دستور نہیں وہ مالک جو خالق ہے جس نے خلق کیا ہے اسی کا نظام اسی کا سسٹم چلے گا اور اسی پر امبیا اور رسول کو نیک و سالین کو جو اس بات کو لے کر کھڑے ہوتے رہے ان کو آرو سے چیل دیا گیا ان کو جیلوں میں پھینک دیا گیا سولی چڑھا دیا گیا کس بات پر اسی بات پر کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی حاکمیت ہے ان الحکم اللہ اور شرکوفی حکم کہ اس کے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں اور نہ ہی اس کے حکم میں کوئی اور شراکت دار ہو سکتا ہے تو اللہ کے جو حکم ہے مہاجن اس پر اللہ سان تعالی بڑی شدید پکڑ کرتا ہے بہت شدید اللہ پکڑ کرتا ہے اور ہم جو بچے ہوئے ہیں صرف اسی وجہ سے بچے ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر یوم الفظ ہے یوم القیامہ ہے نہیں تو اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر چکا ہوتا ہمیں بھی چکا دیتا برابر کر دیتا لیکن اس کے باوجود جو ہم پر اب سختیاں ہیں دیکھیے اگر کوئی قوم اللہ اللہ کی کتاب سے اگر حکم کرے نا نیند تو اللہ زمین اور آسمان سے نیمکوں کی بارش کر دے زمین اور آسمان سے اللہ نیمتوں کی بارش کر دے اور اگر آج ہم محروم ہیں ان سب چیزوں سے تو صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ کی حدودوں کو نافذ نہیں کیا ہوا اگلی بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں بھی آ گئی ہے کہ واقعی ایسا ہے یہ شرک باللہ ہے یہ توابین ہیں لیکن اب کرنے کا کام کیا ہے پہلی بات جب کرنے کے کام کی باری آتی ہے نا جی یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہے جہاں سے یہ دعوت نیچے گر جاتی ہے اس میں اکثر علماء بھائی جب اس بات کو دیکھتے ہیں بھی یہ بڑی سخت قسم کی بات ہے سخت قسم کی توحید ہے تو آگے سے عجیب سے معاملہ کہتے ہیں بات بھائی سن بات سنو اس میں سختی آئے گی تکلیف آئے گی تو دعوت کا کام ایسے ہونا چاہیے جس میں نرمی جان بھی بچی رہے تکلیف نہ پہنچے جان کو جان بچانا بھی فرق ہے اقراف کا مطلب بھی ہے نا جی جہاں مصیبت ہو مطلب قتل کر رہا ہو مار رہا ہو وہاں جان بھی بچا لینی چاہیے یہ جو مناظر ہے نا جی یہ پھر دعوت کی اصل حقیقت کو سامنے نہیں آنے دیتے ہیں ایک بات سن لیجئے کیا اللہ کے ساتھ شریف ٹھہرانا یا تو ہم اس کو شرک بلّا نہیں سمجھتے صحیح بات ہے اگر اس کو شرک بلّا سمجھتے ہیں تو پھر کیا ہے نہیں کہ آگ میں جلایا جانا بہتر ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لوں مجھے کوئی قتل کر دے وہ زیادہ بہتر ہے کہ میں اللہ تذاہ شریف ٹھہرا لوں ذرا اس پر غور کیجیے کہ مجھے کوئی آگ میں ڈال دے مجھے قتل کر دے کچھ سولی چڑھا دے کچھ شکر میں بھیج دے کیا مجھے یہ منظور ہے کہ میں اللہ کے ساتھ شریف ٹھہراؤں کوئی شخص کھڑا ہو دونوں میں ہیں ایک آدمی کے پاس دس لاکھ روپیہ ہے اپنی جانگی اس کے ساتھ ہے دس لاکھ کی ہے ایک بندہ آتا ہے کیا کہ اللہ کے ساتھ شریف ٹھہرا تو تیرا دس لاکھ میں تجھے چھوڑتا ہوں نہیں hmm. تو میں یہ ابھی تلوار آئی ہے تیری گردن کاٹ دس لاکھ بھی لے جاؤں گا میں تیرا دس لاکھ روپئے میں چھوڑتا ہوں اللہ کے ساتھ شریف ٹھہرا تو بھی چلا جا کیا سودا کیا جائے اللہ کے ساتھ شریف ٹھہرا لیں دس لاکھ بچا لیں اگر ایک ارب ہو پھر بھی نہیں اگر پاکستان ہو یہاں کو مسئلہ ہے بڑی چیز جب ہوتی ہے نا جی وہاں کو مسئلہ آ جاتا ہے ضرور اگر جان ہو چلیے مال نہیں کہ جان سامنے ہے تو مارنے کے لیے کھڑا ہے کہتا ہے تھر اللہ کے ساتھ شریف یہ تو دس سال سر ہے سجن ہے پیچھے ابھی اڈام ہے لٹکا دیں گے تجھے اور ہجم کر دیں گے مار مار کے پھر اللہ کے ساتھ شریف منظور ہے اللہ کے ساتھ شریف چہرنا یا جان دینا یہاں سے نسلیں پیدا ہوتی ہیں یہ ہے بنیاد اسلام کی یہاں سے لوگوں کو اس پر لوگوں کو کھڑے کرو بھائی بچانے والی شکل کو نیچے دبا دو وہ جو دل سے اعتقاد رکھا ہے نا دل سے کسی چیز کو برا جاننا یہ ادف المان یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے اگر نسل کو کمزور ایمان سے آپ اٹھائیں گے تو دولت اسلام میں کبھی نہیں آ سکتا حکم اللہ کبھی نہیں آ سکتے نشری دیکھ سکتے ہیں اپنوں میں لوگوں کو کھڑے تو کرو یار جب کسی پر کوئی تکلیف اور مصیبت آ جائے گی پھر علماء موجود ہیں آ کے مطلب پوچھ لے سر جی اب میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے مصیبت آئی نہیں ہوتی دعوت شروع نہیں کی ہوتی پہلے سے یہ مسائل پوچھ رہے تھے پھر یہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا جان بچانی بھی ہے نا جی آدمی یہاں بیٹھا ہوتا ہے تو پھر مسائل بھی پوچھ رہے جی جب آدمی کو ایسی جگہ پھنس جائے جہاں جا کر اس کو کھانے کو کچھ نہ ملے ایسے کیا سے ہی اس چیز کی تیاری ہے جس پر بالکل امرائش نہیں ہے سوہیبان پتا کب اللہ کے رسول کسن رسلوں کے پاس آئے تھے اللہ کے رسول اب بتاؤ میں کیا کروں ماں بھی گئی تھی باپ بھی چڑھا گیا تھے وہ چھوٹ گئے تھے سارے انہوں نے شہید کر دیے تھے اب تکلیفات اگر بڑھ رہی تھی پھر آپ نے مسئلہ پوچھا تھا ہمارا کیا قتل کر دیا کسی نے کیا لوک لیا ابھی تک جو ہم پہلے جا کر مسائل پوچھے کہ بچت کیسے ہوگی جان کیسے چھوٹے گی مال کیسے بچائیں گے یہ عجیب سے مسائل ہیں تکلیف آتے ہی نہیں ہیں پہلے سے ان مسائل کا حل ڈھونڈتے یار عقیدہ توحید پر کھڑے ہو جب بھائی اس بات کو سمجھو سمجھ کے آگے بات کو چلاؤ وہ اللہ زمین اور آسمان سے سب کو دیکھ رہا ہے کیا وہ حفاظت نہیں کرے گا نہ بھی کرے گا تو پہلے اسلام کو اپنے نے سمجھا ہی ہے. تو اسلام میں داخل ہوئے ہیں اس کے مقابلے پر سب کا انکار کرتے ہی داخل ہوئے ہیں نہیں سختی تو سختی کے لیے پہلے پڑھ لیجیے کہ وہ آپ زرقف آ رہی رضی قبیلے سے نکلے آئے پاس حالانکہ نبی سر کہا ہے ایمان کو چھپا لو جب ظہور ہوگا تو اظہار کر لینا وہاں سے نکلے بیت اللہ کے پاس آئے ہیں آ کے رسول اللہ مکان نے مارنا شروع کر دیا کتنی دیر کی بات تھی وہ دس مہینے سے اسلام تھا دس سال سے تھا کتنے سال سے تھا چند لمحے گزرے ہوں گے نبی سر کے پاس گئے ہیں دعوت اللہ سنی ہے بات سمجھ ہے اور کہتے ہیں ہاں یہ ہے اور وہ مشرقی نے مکا انہوں نے ڈنڈے مارے ہیں اب یہاں دو چیزیں ہیں کہ ابو زر نے جس نے لال پڑا عرب تو تھے ہی انہوں نے کیا مانا لیا سمجھ میں بات کیا آئی وہاں آ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے ڈنڈے مارے انہوں کو کیا سمجھ میں آیا میں تو یہ سمجھا اس سے کہ وہ سمجھدار سے ذکی لوگ تھے سارے وہ عرب والے مہمان تھے اللہ نے اسی لیے ان کا چناؤ کیا تھا نا ساری قوموں میں سے اب جب اس نے ابودر نے وہاں آ کے لا اللہ کہا نا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عرب یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ پتہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ جو تین سو ساٹھ تین سو پینسٹھ اور یہ لات عزہ اور مناج یہ جو پڑے کھڑے ہیں نا جن کی تم عبادت کرتے ہو میرا برات ہے ان سے میں نہیں مانتا ان کو میں نہیں مانتا ان کو اب وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے سارے ان کے پجاری ان کے ماننے والے ان کی پرورش کرنے والے وہ کہتے ہیں یہ شخص تم ہمارے علاقوں کا انکار کرتے ہو یہاں انہوں نے مارنا شروع کیا دبا کے مار کھائی ایک دن ابا صلی نے چھوڑا دیا فارک بھی کا ہے چھوڑ دو اس کو نہیں تو تمہاری تجارت بند ہو جائے گی چھوڑ دیا اگلے دن پھر آ گئے پھر آ کے یہ پھر اسی طرح ہوا کیا ہمیں بھی اسی طرح سمجھ ہے لال جہاں کی الاحوں کا جو انکار ہے وہ کس طرح ہے چلو ہم سمجھتے ہیں ڈنڈے سوتے ہم نہیں کھا سکتے لیکن کیا اس کی دعوت جو ہے لوگوں کو وہ بھی نہیں دی جا سکتی کیا اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے شہروں میں مطلب سو دو کی تعداد میں جو بھائی بیٹھے ہیں کیا ایک مہینے بعد اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کتنے دوست ہیں آپ اس بات کو سمجھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر تیرہ سال زندگی گزاری ہے اور تیرہ سال میں آپ ایسے دائی چلے ہیں اور ایک ہی چیز بنائی ہے اور اس کو کیٹاگر میں تقسیم کیا ہے مین پاور یہ نہیں کہ ہر کوئی مشرق بھی اور دوسرے نہیں عقیدت توحید اللہ کی وحدانیت پر کھڑے ایسے لوگ ایسے لوگوں کو کھڑے کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ساتھ ساتھ ہے اس میں ایسے ضعیف لوگ بھی تھے جن کو چھپائے بھی رکھا اسلام کا اظہار نہیں کیا ایسے بھی تھے جن کو باہر بھیج دیا آپ نے کہ چلو دوسری جگہ جائیں لیکن عقیدت ہی تمہارا بچا رہے کچھ ایسے تھے جو وہاں کھڑے تھے لیکن انہوں نے اسلام کل اظہار کیا یہ مختلف کیٹیگریز تھی کی ان مسلمانوں کی لیکن تھی ساری مین پاور اسلام کے لیے بھائیوں کسی جگہ بھی اگر تبدیلی آتی ہے تو ہر قسم کے ہتھیار ہوتے ہیں اور سب سے پہلا ہتھیار جو ہے وہ مین پاور ہے لوگوں کی ذہن ساگی ہے ان کو یہ بات سمجھاؤ چاہے قلعہ میں بھی لوگ ہوں گے نا لیکن بات کو سمجھے ہوگی اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی مدد اور دسرت آج بھی بند نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھے نا کہ وہ پچھلے امبیا اور سے وادے تھے اور اللہ کی مدد اور نسرت تھی اور آج نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے بالکل اللہ بھی وہی ہے نظام بھی وہی ہے سسٹم بھی وہی ہے زمین بھی وہی ہے اسمان بھی وہی ہے انشاءاللہ کتاب اللہ بھی اللہ کے اقام شریعت بھی وہی ہے صرف ہم میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ہم اس درجے پر نہیں ہے جس پر اللہ ہماری مدد کرے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس درجے پر آ جائیں اس عقیدہ توحید کو سمجھ لیں اور اگر ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے دنیا میں ہم بیٹھے ہیں جتنے مرضی گناہ ہو جائیں گے ان اللہ علیہ و یقر المعاد نس علیہ شاہ اللہ باقی سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن یہ جو شرک والا معاملہ ہے نا جی اس پر کسی قسم کا بھی کسی کمپرومائز نہیں کوئی اتحاد نہیں کوئی ایسی شکل نہیں تو اس لیے میرے بھائی عقیدہ توحید پر ہمیشہ سے جانے دی جاتی ہیں جانے بچائی نہیں جاتی ہیں اس ٹاپک کو مت شروع کیا کریں کسی جگہ بھی کہ میرے بھائی جان بچالو لو ایسے کر لو ایسے کر اور ایک بات اور ہے جب دائی دعوت کے میدان میں چلنے والا جب وہ اس معاملے میں نیچے گرتا ہے تو پھر دعوت کبھی کھڑی نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھ لیجئے اس کو ہمیشہ سینے اور صاف بات کرنی چاہیے اور کہنی چاہیے آپ اللہ ہے تیار کرنے والا کروانے والا کام لینے والا اللہ ہے وہ انشاءاللہ راستے میں ڈال لے گا ایسے راستے پر جہاں سے تبدیلیاں آتی ہیں لیکن دہائی کبھی حق سے نہ نیچے گرے دیکھو نا اللہ صحمت کی بار بار کتاب عظیم میں یہ بات کہتے ہیں اللہ نے ما من من ما کتاب اللہ ان جو کتاب میں نازل کر دیا ہے حق اللہ نے جو کہہ دیا ہے اب اس کو بیان کرنا حق کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا واللہ یہ بہت ضروری ہے اس کو جو چھپائے گا دانت کرنے والے اس پر لانے اللہ بھی لانے کرتا ہے تو یہ عقیدہ توحید کی دعوت اور حق بیان کرنا کیا ضروری نہیں ہے جو نہیں کرے گا وہ کس چیز کا مرتکب ہے یہاں خوف کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کو ڈر ہے خوف ہے اس کو مار دے گا قتل کر دے گا کوئی ایسی بات نہیں یہ حق ہے دعوت ہے قرون سی بتونی النار اولا محم الماس کی اللہ نے جن پر کتاب نظر کر دی ہے نا جی اللہ نے اپنی یہ ہدایات دے دی ہیں تعلیمات دے دی ہیں ہمیں پتہ چل گیا ہے عقیدت عہید کا اب جو اس کو چھپائے گا تھوڑے مول کے لیے یہ دنیا کی رونوں کے لیے تو اپنے پیٹوں میں وہ آگ بھرتا ہے اللہ قیامت کے کی دن نظر افا بھی نہیں دیکھے گا اللہ اس کو تہر بھی نہیں کرے گا اللہ اس کو عزاب علیم دے گا کس کو یہ جس کو حق بات پتہ چل گئی ہے آپ عقیدت تحم پر چلنے والے معاہد لوگ ہیں آپ کا آپ کام نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں یا بات کو سن لیا ہے گھر جا کر بیٹھ جائیں یا کتابوں کے ساری زندگی مطالعہ ہی کرتے رہیں مختلف مسائل کی کتابیں ہی پڑھتے رہیں علماء ہما ہیں اپنے پاس یار مسائل آئیں گے ان سے پوچھ لیں گے جا کے موجود ہیں ہمارے پاس لیکن یہ جو دعوت اللہ ہے اس میں اور کون سے مسائل آپ کے پیش آتے ہیں کہ جہاں آ جس سے بات نہیں بھائی علی علم جا کے حاصل کرو علم کون سا حاصل کرو اب ساری قوم کو اس پہ لگایا ہوا جاؤ اب جا کے علم حاصل کرو کروا بنیادی علم اللہ کی توحید اللہ کی وحدانیت جو اس پر قائم ہے یہ اس کا علم ہے باقی مسائل کا علم ہے علماء موجود ہیں ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ سارے صاحب رسول صلی اللہ وسلم فقیر تھے سبھی عالم تھے سبھی کو اسے ساری حدی سے یاد تھیں سارے دوسرے سے پوچھتے تھے چند کمار بڑے بڑے جو معروف ہیں لیکن عقیدہ توحید اللہ کی وحدانیت سب ہاں اس پر ڈٹے ہوئے تھے اس کا سارا علم تھا ان کو یہ ہم چاہتے ہیں کہ علم توحید کی جو دعوت ہے جی اس کو آپ لے کر چلیں اس کو آگے بڑھائیں اور شرک کی وضاحت کریں کہ یہ شرک بندہ ہے اور اللہ اس سے جسم تاہر ہوں میں پاک ہوں گے اس عقیدے سے جسم تہر ہو جاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں جتنی بیماریاں ہیں اس گرد کی ساری نکل جاتی ہیں اور جب کوئی موحد ہو جاتا ہے نا پھر جو گندی بات ہے اس کے سینے میں گھستی بھی نہیں ہے پھر وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹاد سے باہر جاتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تہڑ ہو چکا ہے اب یہ جو بیماری لگی ہوتی ہے شرط والی جو بیماری ہے یہ بات نہیں گھسنے دیتی نہ سمجھانے دیتی ہے تو اس نے میرے بھائیوں یہ جو کرنے والا کام یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں اس دعوت کو عام کرو اور کارنر میٹنگ جیسے ہوتی ہیں دو دو چار چار بھائی ایک ایک محلے میں بھائیوں کو جمع کر کے اس بات کو آگے پہنچاؤ ساری دنیا جو پتہ ہی نہیں ہے عقیدہ توحید کا کسی بات کا بھی ولہ دیکھو دس دس بیس بیس ہزار کے جم اور لوگوں کو آگے پیچھے لگایا ہوا ہے کیا حق دیکھیے سینے میں ڈالنا اللہ کا کام ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ دس ہزار بندہ جمع ہو بیس ہزار جمع بندہ ہو تو یہ تبدیلی کی نشانی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنی ہمت اور قوت دی ہے جتنی اللہ نے اشتقات دی ہے اس طرح تو ہم کوشش تھوڑی سی کریں گے تاکہ اللہ سے کیسے نہیں آنے کی ہماری ہمت اور قوت ہے ہم لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے تھے حق کی طرف بڑھاتے تھے اب و برکت تو اٹالنے والا ہے تو بھائی یہ بنیادی بات صرف میں جو آئے کرنے وہی ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں بھائی جان یہ دو دو چار چار بھائی پانچ دن بھائی یہ ہفتہ وار یا ماہانہ ضرور اس کا سلسلہ کریں شہروں کے اندر ہو یا محلوں کے اندر ہو اس کی ضرور ترتیب لگائیے اس بات کو عام کیجئے اللہ ہی لوگوں اور یہ اس کے موٹے موٹے مسائل ہیں ضرور سیکھ لیجئے یہ جو, جو شبہات میں ڈال دیتے ہیں مختلف احادیث مختلف چیزیں علاقے کہ یہ اس طرح ہے یہ غیر محض اللہ حکم جو ہے یہ شرخ باللہ نہیں ہے یہ جو اگر غیر غیر ماند اللہ حکم کرتے ہیں نہیں یہ مسلمان ہی ہے یہ اسلام پر ہے یہ سرف اس پر تھوڑی سی معلومات علم حاصل کر بھائی یہ دعوت ہے علم ہے, ہے اور اللہ کے حکم بدلی کرنے پر جتنی سخت سزا اس پر ہے کسی اور پر نہیں اس لیے ہم کہتے ہیں اس پر محنت کیجیے اور یہی سب سے بڑا سخت مرحا ہے آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر جن کو ہم یہ واسوں کو کافر کہتے ہیں اپنے ملک تو ہم اسلامی کہہ جاتے ہیں نا جی یہ سارے جتنے بھی ہیں ان کو دیکھ لیجئے کیا کوئی نماز پڑھنے سے روزہ رکھنے سے حج کرنے سے زکات دینے سے وہاں کوئی بھی عبادت منع کرتا ہے کوئی کسی کو منع نہیں کرتا مساجد ہے اور بڑی بڑی خوبصورت کروڑ روپیہ لگا کے ہوئی ہے باہر مساجد اور وہ بھی مدد کرتے ہیں کل مسجد بناؤ آؤ نماز پڑھو جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ساری ایسا خود بلاک کر کے پولیس آتی ہے اور گاڑیوں کو لگاتی تاکہ مسلمان نماز پڑھنے آئے جھگڑا کس بات کا ہے مہنجن جہاں بھی جھگڑا ہوا ہے اللہ کی الوہید کا ہے اللہ کے حکم کا ہے اس کو آپ نہ چھیڑو آپ کو کسی کے جھگڑا نہیں ہے آپ یہاں بھی چل دیں اس بات کو نہ کھائے جا یہ مچھر کھلی ہیں بڑی مسجد کے لیے جگہ لے لیں جہاں مرضی چپ کر کے بانڈری لائیں گے آپ جو مرضی کٹ ہوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا مسئلہ اللہ کی الوحیت کا ہے, ہے حکملہ اللہ, اللہ. حکم اللہ کا امر ہے انزل اللہ. من جب حق آ چکا ہے نا جی اس کے علاوہ کسی اور کے حکم سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا اور اس بات کو سمجھ لیجئے ہمارے ہاں یہ جو جتنے نظام ہیں میں شاید سے پہلے بات کی ہوگی یہ سوشلزم ہے یا جمہوریت ہے یا لبرلزم ہے یہ سارے اللہ شبحان تعالیٰ کے نظام کے مقابلے پر نظام ہے جو خبیص لوگوں نے تیار کیے تھے اور ان کو فیڈ کر دیے ہوئے ہیں یہ باقاعدہ دستور ہیں جو اس کے مق... کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ہیں اور ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے اس کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے جوہر کرتا ہے کہ آؤ کیمولیزم کو ووٹ دو اور جسوریت کو ووٹ دو اور لبرلزم کو ووٹ دو اب وہ کس چیز کا دائی ہے یا اللہ کے قرآن کا اللہ کی شریعہ کا نہیں یہ بات سمجھاؤ لوگوں کو یہ فرق سمجھو کہ ہمارے قول اور سیل میں تذاب ہے یا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کتاب اللہ یہ اللہ کے احکام یہ شریہ ہے یہ دستور ہے نظام ہے قانون ہے وہ سمجھتے ہیں نہیں یہ صرف عربی میں پڑھنے کے لیے کتاب ہے اس سے نیکیاں ملتی ہیں اور جو نظام اور سسٹم ہے نا وہر اصلاح ہے یہ, یہ علیحدہ ہے ہم سے اس پر تھوڑی سی محنت کیجیے لوگوں کو سمجھائیے اور خاص طور پر ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں ان کو زیادہ تر سمجھائیے یہ بات کو سمجھتے کم ہے بہت زیادہ اس پہ کرتے ہیں تو یہ میرے بھائی اللہ کے حکموں کے مقابلے پر حکم جو تیار کرنا یہ سرحدر ہے اور اللہ کے حکموں کے مقابلے پر تیار کیے گئے حکموں سے حکم کرنا یہ اسلام سے بھی نکال دیتا ہے یہ کفر بلّہ ہے اور یہ شرک بلّا بھی ہے تو اس پر محنت کے لیے کسی کو توحید الوہیہ توحید حاکمیا توحید العبادہ کہتے ہیں اور یہ سارے اللہ کا ہی حکم ہے اور اللہ کے حکم پر بڑی سختی ہے اللہ اس پر کوئی گنجائش نہیں ایسی ملتی کہ انسان اس پر کوئی پنجرگی اختیار کرے اور آج بھی جتنی قربانیاں جاتی ہیں جو سعید قطب رحیمہ اللہ کو دیکھیں ببری رحمان اللہ کو دیکھیں اللہ ان عمر رحمت کرے اس طرح سے بڑے ابار جتنے بھی لوگ ہیں سارے حما تعالی کا جو سوریہ کا اس پر بڑے سعودی جی ایک بڑے بڑے شعب جو ہیں ان سب کے معاملہ سے یہی ہیں جس جتنے بیچارے تکلیفوں کو آئے ہیں سیزن ہیں جن کو اصولیاں دیں چڑھایا گیا وہ مطلب یہ حکمیہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے مقابلے پر مطلعہ کھڑے ہیں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہاں اللہ کے مقابلے پر ان کو چھوڑ دیا جائے اللہ کے مقابلے پر لوگ ان کو پکڑ کر بیٹھے ہیں آپ سے دشمنی کریں اگر آپ شرک شروع کر دیں گے تو آپ سے راضی ہو جائیں گے اگر آپ انکار کر دیں گے تو آپ سے کفر کریں گے لڑیں گے آپ کے ساتھ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو اللہ کے مقابلے پر جو حکم ہے یہ بھی اشرق باللہ ہے اور اس سے احبار لوگوں کو اس کو سمجھائیں تمدید کریں اور اس کے لیے دعوت چلائیں دعوت ابھی موقع ہے میرے بھائیو اب جو حالات اس وقت بنے ہوئے نا متضبز جی حالات میں کوئی بھی اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہے بڑے بڑے دائی گر جاتے ہیں جب تھوڑا سا بھی وقت آتا نا اوپر تو سر نیچے گر جاتے ہیں حتہ پہ فرائے جن پر دعویٰ کیا جاتا ہوتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ ہیں ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایک تھوڑی سی مصیبت آتی ہے اس کا سارا کر دیں ہم تو نہیں کہ یہ کرتے نہیں ہیں داعق کبھی ایسا نہیں کرتا دائی اللہ کریے جان دے دیتا کہتا نہیں یہ فلیدہ اللہ کی طرف سے کوئی آپ کو کہے نماز ہم پڑھتے ہیں کل کو کوئی سختی آ جائے کہ جی, ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے جی ہم روزہ بھی نہیں کرتے رہتے ہم حج بھی نہیں کرتے ہم زطاب بھی نہیں دیتے ہم جہاد بھی نہیں کرتے انکار کر دو گے سختی آ مصیبت آ جائے سر سے تنازع کر جاؤ جب کھڑا رہتا ہے مومن مومن کھڑا رہتا ہے فری جیسے انتظار نہیں کرتا اس کی جان چلی جائے گی تو اس لیے میرے بھائی اس پر مستحق موقع ایسا نہیں جانے چلی جائے کرتی جب جاتی بھی ہے تو اللہ کے ہاں بہت کچھ ہے اللہ کے پاس جنتیں ہیں بہاریں ہیں اللہ تو وہاں اس طرح بھی دے گا مومن کو کھڑے کر کے جائے جہ گا جہاں تک تیری نظر جاتی ہے اور اس کو منہ جیسی وراثت دے دی ہے اللہ کے پاس جنتیں گورف پھوکل گورف اور ان سے نہریں بہ رہی ہیں اللہ کس کو دے گا آپ لوگوں کو دے گا انشاءاللہ تو یہ کیسے ملے گی کیسے ملے گی بدر کے اندر کھڑے ہیں نہیں نمی سب سفے باندھ رہے ہیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جنت کون لے گا اس کو کہ اللہ کے رسول کیسے ملے گی سامنے میدان لگا ہوا ہے وہ سمجھ گیا کہ ہاں یہ مارکی میں ملے گی تلوار نکالی گھس گیا اس کے اندر یہ جنتیں اس طرح ملتی ہیں اللہ کے راستے میں خوب دینے پر مقابلے پر کھڑے ہونے پر جانے بچانے پر نہیں ہے متحل کے بدلے آدمی سوچتا رہے پھر نہیں اسلام آٹا یہاں سے بنیاد ہے قائم ہوتی ہے ماٹھو تیار کرو گے تو آگے ماٹھا ہی کام چلے گا ہمت اور قوت والے لوگ تیار کرو آگے جا کے کوئی اگر گرتا ہے تو گر جائے کوئی بات نہیں ہے اللہ کی طرف سے لیکن بنیاد سے صحیح تیار کرو صحیح عقیدہ توحید دے کر تو ہے اللہ کی حافظ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے صحیح کو سمجھے گی دے یہ ہمارے ہاں ایک اور میں اپنے طور پر وضاحت کر دوں شاید سے پہلے بھی میں نے کی ہو اس بات کو کھلے عام میں تو بیان کرتا ہوں بغیر کسی بھی کے اللہ اس کو قبول کرے اللہ وہی حامیہ ناصر ہے کہ ہماری یہ جتنی ریاستیں موجود ہیں نجی جن پر اللہ کی کتاب اور محمد رسول کی شریعت سے حکم نہیں ہے یہ دولت القافرہ ہیں کی گنجائش نہیں رکھتی بربی کہ جس جگہ بھی اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی شریعت سے حکم نہیں ہو رہے نا جی وہ دولت دولت اسلامیہ نہیں ہے اگر کوئی ایسی ریاست بھی ہو نا جس میں نبے اب مسلمان ہوں دس پرسینٹ عیسائی ہو اور اوپر حکم طورا سے ہو رہا ہو تو کیا آپ کو منظور ہے اسلامی ریاست ہوگی رات اللہ کی کتاب ہے اللہ نے ناول کی ہے اس کو بھی نہیں مانتے صحیح ہے نا تب بھی وہ دولت اسلامیہ نہیں بنتی اللہ کی کتاب ہو اگر 90% مسلمان ہو 10% پرسینٹ ہو یا دوسرے لوگ ہو اوپر برٹش نام مخلوق کا بڑا ہوا قانون ہو تو وہ قبول ہے اگر 90% پرسینٹ ہو 10% مسلمان ہو اور اوپر حکم اللہ کی کتاب اور محمد رسی شریعت سے ہو تو کیا ہوگا وہ دولت اسلامیہ ہم متی فرمردار ہیں مارے گا مال چھیل لے گا ہم چون نہیں کریں گے اس کے آگے جو مرتی ہے اللہ القفر بواخ کفر بواق کا مرتکب نہیں بالکل نہیں لیکن اس کے علاوہ آج جو بھی موجود ہیں اللہ کی کتاب حکم چل جائے جتنا مرضی وہ لا اللہ اظہار سے پڑھتے رہے جیسے مشرق کسی کو دیکھے نا جی دی؟ اگر وہ قبر کے اوپر جا کر استغافہ استعانت کرتا اور باہر آ مسجد میں نماز پڑھتا اور کہتا ہے اللہ اللہ آپ اس کو کہتے ہیں اسلام میں آ نہیں اسی طرح یہ اللہ کے ساتھ جو شریک شریف اللہ کے مقابل کرنا یہ بھی وہ سیم شرق اس سے بڑھ کے ہے الکفر البوا نے جی یہ سریح کا مرتقب بھی ہو جائے ہم تو اسی کو لیتے ہیں کہ کوئی بھی حاکم جو ہے وہ اللہ کی حدود اور فیوز سے تجاوز کر جائے مطلب میں آپ مثال ایک دیکھ کے کہتا ہوں کھلی بات ہے ہمارے ہاں اس وقت وقتیہ لے لینا ان کی عدالتوں میں حکم تو چلتے ہیں کہتے ہیں کتاب اللہ سے ہے جو ان کی عدالتیں ہاتی ہیں لیکن ان کے جو حکمران ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں وہ کفر بو کے مرتخب ہیں اور یہ نواثل اسلام کے مرتخب بھی ہیں مسلمانوں کے مقابلے پر سرعی کافروں کی مدد کرتے ہیں مسلمانوں کے مقابلے پر سری کافروں کو اڈے بنا کے دیے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے جو علماء ہیں صاحب العلم ہیں ان کو دہشت گرد سمجھ کے یعنی اسلام کے باغی تصور کر کے دیکھو جو نحق ہیں جو قفر خبیص ہیں ان کو حق پر تصور کر کے اور شہید دین کو نحق تصور کر کے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے اراض ہم تو اس کو سمجھتے ہیں دین اسلام سے اعراض کرنا بازے ہیں. یہ سامنے کھڑے ہو کے دھیان دیتے ہیں نہیں یہ ایسے کوئی ایسے یہ ایسے اور ہمارے ہاں یہ جو عموماً محتاط یہ مسائل جو ابھی بھی چل ہیں شمالی اور جنوبی واندہ میں اس میں بھی ایک بات کلیئر دیکھ لیجیے کہ یہ بالکل بات واضح ہے کہ اس وقت جو فائٹ ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور کافروں کی ہے امریکہ برطانیہ فرانس جتنے یہ سارے اکٹھے ہو کے آئے ہیں یہ افغانستان کے اندر یہ مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں کوئی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے اور اس حالت میں مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے چاہے وہ دل کے اعتقاد سے ہو زبان کے اقرار سے ہو یا امن بجوار سے کسی بھی حالت میں اس کو کافر یا اس کے ساتھیوں کے پلڑے میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے اس کے حوالیوں کے ساتھ مند کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ یہ سیم اس پر حکم آئے گا جس طرح ہے اگر وہ مسلمانوں کے قتل میں شامل ہے تو یہ لائے لہل پڑھنے والا بھی اگر اس کافر کی میں کھڑے ہو کر مسلمان سے لڑتا ہے تو یہ سنگ یہ اسی کے برابر کا ہے یہ کوئی استثناء اس میں نہیں ہے تو اب جو وہاں جو معاملہ ہو رہا ہے جو بھی ان کے ہواری ہیں امریکہ برطان یا فرانس کے جو ان کی صف میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو مارتے ہیں یہ سر ہے کہ وہ ان کے ساتھی ہیں اور انہی کی طرح کے ہیں وہ سارے اور مسلمان اس کے مقابلے پہ اللہ خلی مس اللہ لڑ رہے ہیں میرے بات سنو مسلمانوں کے پرڑے میں ہی بیٹھو دیکھیں ہم بار بار لوگ کہتے ہیں ہم ان منمو انہوں نے مسلمان بھائی ہیں مومن آپس میں بھائی, بھائی بیان کرتے ہیں اگر کسی مسلمان کو کانٹا چوبے تو دوسرا مسلمان بھائی اس کی تکلیف کو محسوس کرے ہے تو پھر یہ دل کے اعتقاد سے زبان کے اکراس میں جو ہے یہ کیوں نہیں عمل یہ ہے عام دائریا باہر کھڑا ہے اپنی جماعت اپنی فکر کی وہ باتیں ایسے کرتا ہے لوگ پوسٹر لگا کے گندی فلموں کا اعلان کرتے ہیں بازاروں میں اونچی آواز سے گانے لگا کے لوگ لگے ہوتے ہیں پرواہی کسی کو نہیں مومن مسلمان کیا وہ یہ بات کہیں بیان نہیں کر سکتا وہ کیوں ڈرتا ہے یہ شیطان ہے اس کو ڈراتا ہے اپنے حوالیوں کے ذریعے لاتا ہے نہیں تجھ پر یہ آ جائے گا کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے جو آنی ہوتی ہے نہ اصل مصیبت اللہ اللہ کے حکم سے ہے جو بھی اگر آ جائے مصیبت یہ تو بس اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے آپ حق پر چل رہے ہیں جی یہ سمجھے جو آئے کہ اللہ کی طرف سے ہیں اگر ناجائز کوئی کر رہا ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ اس کے عمل کی وجہ سے آئیے فائر اللہ ہی ہے لیکن اس کے عمل کی وجہ سے آئیے وہاں جو عمل کر رہا ہے وہ اللہ کی وجہ سے پھر آئے جو کچھ بھی ہوگا اللہ اس پر آئی ہے کہ دندے عمل کا اللہ کا نہیں ہے تو اس لیے یہ اس مسائل کو بھی سمجھے کہ وہاں ہم مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہیں ہمیں کوئی کافروں کی صف والا نہ سمجھے نہ ہم ان میں ہیں برات کا اظہار ہم کرتے ہیں تو اس لیے آپ بھی جس جگہ بھی بھائیوں ہونا جی اس کا اظہار کیا کرو لوگوں کی ذہن سازی کیا کرو کہ مسلمان ہیں مسلمانوں کے پلڑے میں کھڑے ہو جائیے اور انشاءاللہ اللہ اسی سے نصرت پتہ دے دے گا <سلام> جی وہ ایک بھائی کی میرے ساتھ بھی بات ہوئی تو میں نے اسے دو باتیں کہیں تھی میں نے کہا یا تو بتاؤ کہ جمہوری ایک نظام ہے ایک سسٹم جس میں لا اینڈ آرڈر آپ اس کی بات کر رہے ہیں یا جو ایک جمہور کلمہ کسی کو منتخب کرنے کے لیے اس کی بات کر رہے ہیں کہتا جی مجھے اس بات کی سمجھ اس میں کیا ہے مگر پہلے سمجھ سمجھاؤ ہم تو بات کرتے ہیں نظام کی سسٹم کی لا اینڈ آرڈر جو بنے ہوئے ہیں مخلوق بیٹھ کے نا اللہ کے مقابلے پر مخلوق کے لیے نظام بناتی ہے اس کو جمہور کہتے ہیں یہ ہے وہ جمہوری نظام ایک وہ ہے طریقہ کسی کا کسی کو الیکٹ کرنا صدارت کے لیے وزارت کے لیے دوسرے کسی چیز کے لیے تو اگر وہ اسلامی راستہ بھی ہو اگر آپ دس بندے کھڑے ہیں نہیں ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے لیکن حکم کتاب اللہ شریف سے آنا ہو اس پر اگر آپ اس طریقے سے جی لوگوں کو لے لو یہ والا اچھا وہ والا اچھا اگر یہ لا اس کو تعین کرنا چاہتے ہیں ہم اعتراض نہیں کرتے چلو ہم خموشے جاتے ہیں لیکن اصل کیا ہے اصل اسلام ہے ادھر کتاب و سننا لیکن یہاں کیا ہے اصل جس کو لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یہاں مخلوق کا بنایا ہوا وہ نظام ہے جس کے لیے یہ ہے اس کو پہلے سوال کر اس کو خود نہیں پتا ہوگا کہ وہ بات جمہوری طریقے سے کسی حاکم کا تعین کرنا چاہتا ہے جس کو وہ الیکشن کہتے ہیں یا وہ جمہوری نظام کی بات کرتا ہے جو بتایا گیا سسٹم ہے جس کے علاوہ ڈال دا رہا ہے یہ بکیں ہیں بڑی بڑی دیکھیں میرے بھائی کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عام نہ ہو اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ایک آدمی نیا نیا اسلام میں آیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کی سب اللہ میں جا رہا ہے راستے میں ایک درخت آ گیا ہے ذات اللہ کا وہ کہتا اللہ کے رسول یہ مشرقین اپنی تلواریں یہاں لٹکاتے ہیں ہم بھی برکت نہیں دیا کریں تو انہوں نے سوچیے سرخ ہو گیا تھا تو وہ تو ان کے حوالے میں طرح باتیں کرتے ہو اب وہ لوگ کون تھے نئے نئے نا اسلام میں داخل ہوئے تھے ٹھیک ہے نا رسول <تصفح> وہ لوگ نئے نئے نا اسلام میں داخل ہوئے تھے اور تعلیمات لے رہے تھے اب جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں یا بیس بیس سال دس دس بیس بیس سال جا کے امیرکا برطانیہ یونیورسٹی میں پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو استخلا دیتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں علم حاصل کیا آپ یہاں ان کے لیے راستہ نکالتے ہیں نا جی ان کو پتہ نہیں ہے کیوں نہیں پتہ ہے آپ کو پتا اس تصناف کس کو ملتی ہے ایک آدمی ساٹھ سال کی عمر کا چالیس سال کی عمر کا ہو گیا ہے ڈاکٹر ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہ ڈاکٹر بنا ہے دس یونیورسٹیوں سے وہ پڑا ہے اسلام کے لیے مسئلے کھلی ہیں مدارت کھلی ہیں عقیدت توحید کتابیں چھپی ہوئی ہیں سارا کچھ ہے وہ ادھر نہیں آتا ادھر پیسے خرچ کر کے وہ علم سیکھتا ہے کیا حجت ہے اس کے پاس کیا کے دن اللہ کھڑا کر کے اس سے پوچھ لگا بتا تجھے کیوں نہیں دین کو پتا چل رہا میں مصروف تھا ڈاکٹر تھا یہاں کوئی تقن ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں بھائی جو سیدھی بات ہے اگر آپ کہیں نا کہ اس کو پتہ نہیں ہے بیچارے کو اس کو سارا پتہ ہے اسلام یہ ہے دیکھیے اگر نہ بھی پتا ہو رسول اللہ حدیث کسی یہودی اور حصائی کو میرے محبوب ہونے کی اگر خبر مل گئی ہے پھر اگر مجھ پر وہ ایمان نہیں لاتا تو اپنا ٹھکانا دھیان بنا لے یہ نہیں کہا کہ ہم جائیں گے اس کے پاس مسجد مدرسہ اس کے گھر پہ اتر جائے گا اس کو تعلیم دے گا اس کو اسلام کا گا اب اس کو اسلام کا پتا چل گیا نا اس پر کچھ قائم ہو گئی ہے اب وہ خود آئے سیکھے اسلام کو اب وہ جو کہتا ہے مجھے اس کو پتا ہی نہیں ہے وہ کون سا ایسا شخص ہے جاہل چمرا وہ کیا بولتے ہیں اس کو اللہ کی طرف سے اس کی عقل نہیں کام کرتی استثناء میں یعنی وہ بالکل مجنون ہے تب تو ہے استثناء ہے یا اس کو بھول جاتا ہے نشیان کی بیماری ہے کو پتا نہیں چلتا ہاں کرتے اس کو نہیں پتا چلا لیکن ایک آدمی عقل مند ہے سمجھدار ہے دنیا کی ساری تعلیم ہے اس کے پاس پھر کہتے اس مسئلے کا اس کو کیوں نہیں پتا وجہ اسباب کو پتا ہے نا آ کل کو سارے لوگ جاتے کہیں گے مطلب ایک شخص اگر اللہ کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے کیا مت کے دن تو اشرک آبا خبر آفا لنگی لوگ شک کھڑا ہو کے اللہ کو کہے گا اللہ تھی تو ہمیں ان مشرقوں کی ضروریات سے پیدا کیا ہے مطلب ماں اور باپ بچہ پیدا ہو گیا نا لیکن ماں باپ مشرق ہیں بچہ کہاں سے تربیت لے گا ماں کی خوب سے باپ کی خوب سے لے نا تربیت اب وہ بڑا ہوتا مشرق بن گیا ہے. تو اللہ سے کہتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ ہاں تھی تو ہمیں اس کی خوف سے پیدا کیا ہے تو ہمیں کیوں ان چیتناؤ کی سزا دیتا ہے تو کسی مسلمان کا کر دیتا کہاں چلے جاتے ہیں تو کیا اللہ ان کی حجت قبول کر لے گا نہیں یہاں اللہ نے قلد دی ہے جب آدمی بڑا سا اس کو شعور ہے اسلام کی دعوت ہے لوگ دے رہے ہیں نہیں آتا اب محمد مکے میں دعوت دیتے تو کیا تھے لوگ تالیاں مجاتے تھے سیٹیاں مجاتے تھے لوگ میں منگویاں دے لیتے تھے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ساحر اور جادوگر جنہوں نے یہ سارے کلمات کہے اسلام نے ان کو اشتنا دے دی ان سب تو بات پہنچی نہیں تھی نہیں, بلکہ ان کو اعراض میں رکھا گیا کہ دعوت اللہ پیش کی جاتی تھی آلے سے اعراض کرتے تھے اور یہ ان کا اعراز ہے جن کو آپ کہتے نا کہ یہ ان کو علم نہیں ہے ان پر فتوا نہیں دیا جا سکتا یا ان کو پتا نہ ہوگا کہ انہوں نے کیوں نہیں علم حاصل کیا جی جتنے لوگ مشرقین بیٹھے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس چلے جائیں تو کیا اللہ ان کو جنت میں ڈال دے گا یہ شرک کرتے ہوئے کہ جی, ہمیں بات ہی نہیں پہنچی کہتے کہ ہیں جہاں اسلام آ گیا, دین کا پتا چل گیا ہے مطلب وہاں ان کا حق ہے وہ علم حاصل کریں آپ اب یہ ان کا حق ہے کہ وہ علم حاصل کریں اگر ان کو نہیں پتا چلتا یا اس جگہ پہ چلتے ہیں تو حکم تبدیل نہیں ہوتا حکمے یہ استثناء اس کو ہے جو نیا نیا اسلام میں آئے اس کو مسئلے کا نہ پتا ہو وہ پھنسا ہوا ہو اس کو سمجھا دیجیے جیسا وہ ذات المات والی واقعہ موجود ہے اما ایک شخص ساٹھ سال سے دائی ہے دعوت بھی دے رہا ہے ان نظام کی سسٹم نہیں پتہ بھی ہے کہ مخلوق بناتی ہے بیٹھ کے اللہ کا نظام واضح ہے پھر استثنا وہ کہاں سے تو ہمیں بھی بات سمجھا بنا ہم سمجھ میں آ جائے بچہ ہے چھوٹا جس کو نہیں سمجھ میں آ رہی تم لوگ بیٹھ کے پورے پورے سترہ کروڑ کوئی بیس کروڑ کوئی ڈیڑھ ارب کی آبادی پر حکمران نہیں کر رہا ہے تو چارب کے قانون وغیرہ کرتے ہیں کبھی ہی کسی کون قانون ہے کسی طرح کا وہ سسٹم نظام بھاجن اتنی بڑی بڑی जिनका ڈائنیں ہیں جن کا وہ سسٹم بنا کے کھڑے ہیں مفید ادارے قائم کر کے کھڑے ہیں جب اسلام کی باری کہتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو سمجھیں گے اس باقی ساری باتوں کی سمجھ ہے یہاں مسلمان کھڑا ہو یہ پلان ہے یہ رابی ہے یہ پلان وہ کیوں اس کا مطلب ان کو سب پتا ہے یہ کون ہے اس زرداری جیسا میں ایک دن اس کا بیان پڑا پہ نواز شریف کے ساتھ اس کی کہیں وہ یہ اسلام آباد یہ مری میں نا وہ پہلے کو پیکٹ ہوا تھا ان کا اپس میں کسی بات پر تو ایجوکیشن کے بارے میں یا ان کے بارے میں جو وہ کلا جو ہاں وہ ہوتا ہے تھا تو اس کو کسی صحافی نے سوال کیا کہنے کا کہ تیرا وہاں تو اس کے ساتھ اتحاد ہوا تھا اس سائن کیوں پتہ کیا کہتا ہے کہتا وہ کون سی پرانو حدیث تھی نہیں یہ بھی بات یہاں سے یہ ایک بات کا اندازہ ہے اس کو بھی ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی کہ وہ تیرا قول تو تبدیل ہو سکتا ہے تیرے ساتھ میں بیٹھا ہوا یہ کون سی کتاب و سننا تھی جس کی تم بات کرتے ہو اس کی بات کون سی پرانی حدیث تھی جو بدلی نہیں ہو سکتی اس نے مثال اس لیے وہاں دی ہے آپ کہتے اس کو پتا نہیں ہے وہ منہ سے اقرار کر رہا ہے واقعی کہ اللہ کا حکم اور محمد سن کا حکم جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا تیری بات تبدیل ہو سکتی ہے ان کو نہیں پل پتہ چاہ ان کو یہ اعراض ہے یہ دنیا کی وہ جو چھ راہی یہ نہیں بات سمجھ میں آنے دیتی یہ پیچھے جو بیس بیس دس دس, دس لاکھ کے جو مجمے ہوتے نا یہ نہیں بات سمجھ میں آنے دیتے اب شیطان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ہوتا. کیا اللہ کا نیک اور سارے تھا میں سے نہیں تھا اللہ نے اگر اس کو ملائکہ کی صف میں لا کے کھڑا کیا تھا تو کس بھی نہ کہ وہ بہت ہی اور پرہیزگار تھا اب جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ سیدا کرو ملائکہ تو وہ کہاں کھڑا تھا وہ جنوں میں سے تھا وہ کرتے ابلیس ابلیس اس صف میں کھڑا ہوا تھا اس وقت کہ اس نے سجدہ نہیں کیا ہیں کہ یہ جنرل کا ہاغل بھی تھا اتنا اللہ کا مقرب اب اس نے کیا سارا کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کا حکم مانا نہیں مانا پھر کہاں گیا علم اس کا کہاں گیا اس بہادری بڑے بڑے گر جاتے ہیں بھجن اللہ کے پاس رہنے والا وہ دیکھے یہ نہ شرط رہا جو کتاب و سننا پتہ چلتا ہے اصل علم پر وہ ٹھیک ہے باقی بڑے بڑے چوٹ کھا جاتے ہیں بڑے بڑے بہت جاتے ہیں اب مثال لیجئے آدم علیہ و السلام نہیں نے پھر کیا, کیا اللہ نے آدم کو بھی حکم دیا نبی فرق یہاں میں وہ بھی بارز کہ اس میں اور اس میں فرق کیا تھا اب شیطان کو حکم دیا اللہ نے کر سکا کہتا میں نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کہ آپ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا من اخبار اس کے بعد اللہ رب ال نے آدم سے کہا بھی تو جنت میں رہ لیکن بولا تک رہا عید شاہ تک میں اس درخت کے قریب سے ہو جائے گا اب کیا کیا شیطان آیا اس نے کہا یہ فلدی ڈائنی شجرہ ہے کھا لے اس میں سے اس لیے اللہ نے منع کیا ہے اس, اس کے قریب چلے گا نہیں اب اللہ کا حکم توڑا اب جب اللہ نے پوچھا آدم تو نے کیوں کیا تو پھر کیا آدم نے کہا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی پھر اللہ نے کیا پتا لگا آدم نے رب کریم آپ اور جب ابریش سے پوچھا تو اس نے آگے سے بحث کی نہیں میں اس لیے کھڑا ہوں تو مجھے تمہیں آ سے کہاں سے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو یہ فرق ہے غلطیاں کمیاں کوتاہی تھی لیکن جب لوگ ڈر جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں آ کے پھر کھڑی ہو بھائی امر امبشورا جو ہے وہ کس بات پر ہے میں پہلے یہ تو بات کر رہا ہوں ایک ہوتی ہے شورا رئیس کا تعین کرنا اس پر ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن رئیس کون سا ہوگا اللہ کی کتاب کو نافذ کرنے والا یا برٹش لا کو نافذ کرنے والا آپ کس پر متفق ہوں گے وہ جمہوری جس کی بات کر رہے ہیں امر شورا کی وہ بھی آپ اس پر راضی ہوں گے جو اللہ کی کتاب اللہ کی شریعت سے حکم کرنے کے لیے آپ نافذ کریں گے نا ٹھیک ہے نا یہ ہوگی شورا کی بات ہم بات کر رہے ہیں ایک جمہوریت جو ایک نظام لا اینڈ آرڈر ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں یہ جو لوگ آتے ہیں یہ اس سے حکم کرتے ہیں دو رستے ہیں نا یہاں ایک وہ باقاعدہ نظام ہے جس کے لیے یہ جوہر کرتے ہیں ایک ہے اس نظام کو نافذ کرنے والا جو شخص ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں یہ دو رستے چیزوں کو سمجھیے یہ ان کے لیے دونوں ہی باطل ہیں باطل کس حساب سے ہیں کہ جس کا یہ جمہوری نظام سے تعین کرنے کے لیے لاتے ہیں نا جی وہ آدھے جو نظام ہے بداتے خود وہ کون سا ہے اللہ کے رسول کا نہیں یہ بھی ان کا طریقہ غلط ہے اس تعین میں بھی حصہ نہیں ڈال سکتے کیونکہ اگر اسلامی ہو تو ان کا یہ جمہوری طریقہ جو شورا والا ہے ہم اس کو مانتے ہیں کر لیں <coughs> وہ کفر کر رہے ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ لوگ وہ ممالک جو مسلمان ہیں وہ ظاہر کرنا پڑتے ہیں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو کیا یہ ان سے بڑا کفر نہیں رہے کہ دین کو جانتے ہوئے مسلمان خان نہ فرمسل اس پہ جو ہمارے مفصرین ہے لو ہم اس سے بڑا اور کیا ہوگا اور درجہ آپ کیا بڑھائیں گے وہ بھی دائمی جہنوی ہیں یہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح بھوکے گا ایک ایک سوال کرتے ہیں یہاں حکومت ہے دو ہزار اور جاتے ہیں تو اس کے بارے شہری زمین چاہیے داماتیوں کے لیے رہتا نہیں है الحمد للہ پہلی بات تو آپ نے بات کی ہے جی ان کے تہتر کے آئین میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نبی؟ یہ جو تہتر کا آئین یہ کلمہ کون استعمال کرتا ہے تو مسلمان ہے کس نے اجازت دی ہے اس کو تہتر کے آئین کی بات کرنے کی اسی کا تو کفر ہے اور مخلوق کے آئین کے تحت اللہ کے نظام کو لے کر آتے ہو ظالم مخلوق بیٹھ کے آئین بناتی ہے انیس سو تہتر کا آئین کس نے بنایا ہے مخلوق نے کہ اس کی ایک شک کے تحت قرآن بھی آ سکتا ہے ایسی کم تیسری ان کی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تحت باقی سارے حکم آئیں گے اس سے شکیں نکلیں گی ان سے شکیں نہیں نکلیں گی یہ بذات خود کوفر ہے انیس سو تہتر کا یہ جو آئین لوگ بات کریں بے کو بنیاد نہیں پتا ہے اسلام کی کہ یہ جو جس قانون کی یہ بات کرتے ہیں اسی کی تو ہم مخالفت کرتے ہیں کہ مخلوق کے بڑائے ہوئے نظام سے اجازت لے کر انیس سو تہتر کے آئین سے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور سننا بنیادی حیثیت کے حامل ہوں گے کون زیادہ دے رہا ہے انسان اسی کی تو ہم مخالفت کرتے ہیں بھائی جان کہ یہ تہتر کا آئین یہ بائن جو اسے تو سارے مخلوق ہے اسی کی مخالفت ہے اس کے مخالفت اللہ اس کے رسول کا نظام آئے وہاں وہ حکم نکالے گا یہ نہیں نکالیں گے ہم تو اس کو مانتے نہیں ہے اگلی بات آپ نے یہ کہا تھا کہ جو اسٹیٹ رہنے سواویز لوگ ہیں سارے ان کی حکمرانی ہیں بلوک ان کے ہیں باقی سارے چیزیں ان کی ہیں روڈیں ان کی ہیں بجلی ان کی ہے سارا کچھ ان کا ہے ٹھیک ہے نا ان کا ہے ان کا کیسے ہوا ان کے باپ کا ہے یہ انیس سو میں یہ سٹیٹ جو لی تھی اس پر اجماع ہے سب کا یہ جو مسلمان وہاں سے آئے تھے ان کو کیا کہا گیا تھا شراب چلے گی جناخانے کھولے جائیں گے رنڈیوں کو لائسنس دیے جائیں گے ولہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا تھا یہ اسلامی سٹیٹ ہوگی یہ قربانیاں دی ان سے پوچھ کے دیکھو کہ انہوں نے کس لیے قربانیاں دی تھیں یا اسلام ہوگا یہ اگلی بات ہے کہ لوگ کمزور ہیں نہ پتا ہو کہ اسلام کی مطلب بنیاد آگے کیا ہوتی یا کس طرح لیکن ایک کانسیپٹ تھا ان کے اندر دیکھو جی آدمی جو وہاں سن کے آیا تھا جس نے قربانی دی تھی اس نے اسلام کے لیے دی تھی اللہ کے لیے تھی ٹھیک ہے نا جی اب جب اللہ کے لیے ان کی قربانیوں سے ایک جگہ قائم ہو گئی ہے کسی ظالم نے قبضہ کر لیا تو اس کی ہو گئی اس کی کیسے ہو گئی ان کو نکالیں گے یہاں سے یہ جوڑیں ہماری ہیں یہ ساری جگہیں ہماری ہیں یہ سب جو زمین یہاں سے نکالتی ہے یہ سب کچھ ہمارا ہے یہ غاز ہے ہم پر یہ غصب کے طریقے سے اگر ہم جو کچھ لے کے جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہم کمزور ہیں تعیف ہیں کیا خیال ایسا ہے یا نہیں ہے کون سا یہ اب سوال کر کے بار بھائی کہتے ہیں جی یہ تو روڈ ان کے ہیں ان کی فیکٹری ہیں ان کے جگہ ہیں ان کی بلڈنگ ان کے باپ کی ہے مسلمانوں کی ہے یہ ساری ارادی اسلام کے لیے لی تھی یا تو انکار کرو نہیں اسلام کے لیے لی تھی اب بجائے اس کے کہ ان سے چھڑائیں اسلام کو واپس لوٹائیں نہیں مطلب ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ ظالم غیر ماندہ مکمل والے سود حلال شراب حلال سارا کچھ حلال کہتے ہیں مزید ٹکڑے آزاد کروا کے ان کو دو بہت قربانیاں دیں اور ٹکڑے آزاد کرا کے ان کو دو تاکہ ادھر جمہوری نظام یہ برٹش لا اور ادھر نافذ ہو شراب حلال ہو جنا سے ہلال ہو ان کے اور رستے کھولے جائیں بھائی جان یہ جگہ ہماری ہیں اس سب پر ہمارا حق ہے یہ جو ہے نا جب کوئی قابض ہے تو وہ ظلم اور بیستی کرتا ہے اس کا مطلب نہیں ہم ان کی اتباہ کرتے ہیں ہم اتباہ نہیں کرتے ہم تربیت کرتے ہیں یہاں لوگوں کی کہ یہ جتنا نظام اور سسٹم ہے جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے اس کو تو اللہ کی حدود میں رہو میں تو کہتا ہوں لوگوں کو اللہ نے ڈھائی پرسینٹ رتاب دی ہے قیامت مت کے دن چلے جاؤ گا نا جی اس کا حساب ہوگا آپ سے یاد رکھ لیجئے اس کا حساب ہوگا یہ جو ساڑھے بارہ پرسینٹ وغیرہ قانون سے جو آپ دیتے ہیں نا اس کا اللہ کے پاس حساب کوئی نہیں ہے آپ سمجھے اس پر جنت مل جائے گی آپ کو اب اگر کوئی شخص اس نظام کو توڑ کے یہاں سے راستہ نکال لے میں کہتا ہوں وہ اس سے اچھا ہے جو اس کو پے کرتا ہے بہت درج اچھا ہے کہ وہ تلاحیت کے نظام کو توڑتا ہے وہ اللہ کے مقابلے پر جو قانون بنا کر بیٹھے اس کو باندھ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تاکہ یہ نیچے گر جائیں ان کی اقتصادی حالت چھوٹ جائے اللہ کی عادت سے جب جائیں یہاں پہ اللہ کو اس میں کامیابی نہیں ہے ہمارے لوگ کہتے نہیں ان کا کوئی نظام توڑے کہتے دیکھو دستور ان کا تم ان کی توڑتے ہو ان کی ریاست میں ہو کیا مد کی سوچ یہ ہو سکتی ہے موہب تو سب کچھ توڑے گا ان کا تاکہ اللہ کا نظام آئے جب آپ ان کے نظاموں کا تحفظ کرو گے تو پانچ سو نظام لے کر پر آؤ گے پرورش کرو ان کی دو ان کو پیسے دو ان کو بلڈنگ ہے دو سارا کچھ پھر آپ کے تو اوپر یہ چھڑیں گے بھائی یہ کھلی بات ہے یہ بات یاد رہی یہ اسٹیٹ جو ہے نا یہ ان کی نہیں ہے جس پر کوئی دلیل کتاب و سننا دیجیے کتاب سنت لیجیے مسلمانوں کے لیے لیا تھا اسلام کے لیے لیا تھا اور جنوں بڑوں نے کروا نہیں دے سا یہ سارا ہمارا ہے ان کا نہیں ہے یہ غاز ہیں ہم یہاں حق پر بیٹھے ہیں کوئی چیز بھی لے سکتے ہیں ہم پر کوئی جرائم نہیں ہے ہاں البتہ جو انہوں نے یہ چیزیں بنا رکھی ہیں بلوک بنا رکھے ہیں دوسری چیزیں بنا رکھی ہیں ان میں مسلمان تعاون نہ کرے ان میں ایسی سود والی شکلوں میں نہ جائے کہ جہاں سے اس کو یہ سود ملے اور وہ ایسی شکل ہو اس سے بچے یہ کوشش کرے کیونکہ ان کے نظام ہیں یہ جو بڑا کے بینک بیٹھے ہیں مومن بچ سکتا ہے بچنے والا ہو تو بہت راستے ہیں اس کے پاس لیکن یہ ذہن سے نکال لیجیے کہ یہاں کی بجلی یہاں کے روڈ یہاں کا یہ سارا کچھ ہے یہ ان کا ان کا نہیں ہے یہ مومن کا ہے سارا آپ کا حق ہے اس پر آپ مالک ہیں اس کا یہ ظالم جاور اس کے پر زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ سے غیر اند اللہ نظام بنا کر آپ کو لوٹے جا رہے ہیں یہ تو شیخ صاحب بتائے گا مجھے اسٹاک سینگ کے بارے وہ تفصیل نہیں اپنے ٹاپک کے اوپر آپ ہم اس پر بات کرتے ہیں موجود ہیں ان کو سمجھاؤ بھائی وہ اس میں غلط فہمی کا شکار ہیں جو عوام الناس ہے نا تو ان کو سمجھاؤ یہ دھوکہ دیتے ہیں ان کو देते پڑا کیا دیتے ہیں اخل میں یا دھوکا ہے نا دیکھ وہ کہتے ہیں جی ہم اوپر آئیں گے نا اوپر آ کے ہماری جب قوت زیادہ ہو جائے گی نا یہ بعد میں ان کو جو عقل مل جاتے ہیں کیونکہ نیک آدمی ہے ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں یہ آ کے کتابوں سننا نافذ کرے گا حالانکہ ان کی غلط فہمی ہے یہاں کہ یہ ساری زندگی بھی لگے رہے نہیں آ سکتے اکثر ہم فاسکول اکثر ہم ظالمول کتاب مخلوق جو مرضی آپ کر لیں تو کبھی بھی اسلام جو ہے نا پھر اس طریقے سے نہیں آیا کرتا کبھی اس بھائی کو سمجھائے بولو ادھر بیس یہودی عیسائی کھڑے ہوں یا کافر کھڑے ہوں مقابلے پر دو مسلمان چار مسلمان ہوں ان کو کہیں یار ایسا ہے چلو ہم بھی ادھر ادھر کر لیں گے مسلم آپس میں الیکشن کر لیتے ہیں کہ اگر تمہارے ووٹ زیادہ ہوئے تو تمہارا دین ہمارے ووٹ زیادہ ہوئے تھے ہمارا دین آپ راضی ایسی کم تیسی اس یہ دس لاکھ بھی ہو اکیلا مسلمان کھڑا رہے سب کی گردنے مار کے کتابوں کا سنترس اڑائے گی اس سے حکم ہوگا اس کو کہتے ہیں شریعت اسلامیہ لینا کسی کو کھڑے ہو کے ہم یہ کہیں کہ تو الیکشن کروا لیں تیری تعداد زیادہ ہو تو تر لینا ہماری ہو تو ہم کر لیں یہ سب سے نیچلے درجے کی بات ہے گرا انسان اس کو کہتے ہیں جو یہ سوچ سوچ کے آئے گا اسلام کسی سے پوچھ کے آیا کرتا ہے ادب کے ساتھ آیا کرتا ہے نہیں اسلام دردنے مار کر آیا کرتا ہے تمہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرنا پڑے گا فص بنانا قبول کرنا پڑے گا ہے <سؤال> ایسا نہیں ہے یار <سؤال> کچھ <سؤال> باتیں ایسی ہیں ممکن آپ لوگ تھنبل نہ کر سکے مطلب وہ تری ستا سے ہوں اس لیے کیونکہ اس کے لیے نا باقاعدہ طریقہ کار ہے بعض باغات ہوتا ہے کوئی ایسا کام کرنے لگے گے آپ کو اسی بتا جائے گی ٹھیک ہے نا جی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام رحمہ حیثمراہوں نے باب لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی میں بت توڑنا شاید اس سے پہلے میں روایت بیان کی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی میں ابوت توڑنا امام رحمہ اس پر باب بھی باندھا ہے تو اس میں سے بہت ساری دلیلیں نکلتی ہیں بہت سارے کام نکلتے ہیں جو مومن کر سکتا ہے لیکن وہ اپنی حفاظت ضرور کرے کہ اس کو گھر نہ پہنچ سکے یہ ایسی دیکھ کو بات یہ ایسی ہے جہاں لوگ ہیں نا جی یہاں احتیاط آپ کو کرنی پڑے گی کام کرو لیکن طریقے ہیں یہ نظام مخلوق کے جو ہوتے اس میں بے شمار راستے ہیں آپ دیکھ لیجئے چلیے کسی بھی ادارے میں چلے جائیے کوئی کام کروانا ہے لائیے ہم کروا دیتے ہیں بغیر کسی جگہ جائے گھر آ کے کر کے چلے جاتے ہیں بلرہ ہی بڑے بڑے رجسٹر اٹھا کے گھر آ جاتے ہیں جی صاحب جی کیا کرانا ہے اور صاحب خود بیچا جاؤ جی ان کو گھر میں سے ان سے سائن کروا لو بھائی یہ مخلوق ہے یہ. ایسی کوئی بات نہیں بس صرف ترتیب سیکھنے کی بات ہے کیا یہ سبحان والا ولایوشری کو کی حکم ہے کیا ایک شخص کچھ مخلوق کا اور کچھ اللہ کا مکس کر کے لے لو آپ رانی ہو جاؤ گے <laughs> یہ اللہ کا حکم ہے ولایوشری آپ نے وہ بات کی ہے نا جی آدھا ان کا اللہ اگر بال چل جائے فائدے پہلے فائدہ نہ سوچئے پہلے آئیے اصول کی طرف کیا اصول میں ایسا ہے کہ آدھا مخلوق کا آدھا اللہ کا اس کو شرک کہتے ہیں پھر اور اللہ کا ہوگا <تصح> نہیں اس میں نا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نا یہ مخلوق کی بہتری کے لیے یہ کوئی ویسے بھی جیسے نا کوئی کافر قبیلہ بھی ہو نا وہاں لوگ رہ رہے ہوں اور اپنی حفاظت کے لیے قبیلے کی حفاظت کے لیے ڈاکوں سے چوروں سے سے اگر وہ کوئی اپنا نظام بناتے ہیں تو کیا اس میں ہم شراکت کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن وہ دولت اسلامی اگر ہو ہم اس کو سے بات کر رہے ہیں یہاں اگر ٹریفک چلتی ہے کوئی ایسا چیز ہے جس میں انسانوں کی مطلب جانے جانے کا خطرہ ہے کیونکہ جو غیر مسلم بھی ہو کیا اس کو ایسے مار دیں ہم راستے میں کھڑے ہو گئے تو تو غیر مسلم ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا یہاں لوگوں کے مال کے تحت جانوں کے تحت اس لیے جو تھوڑا بہت ہے وہ کوئی اس میں خرچ نہیں ہے کیونکہ اس میں اللہ کے نظام سسٹم کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بس صحیح ہے یہ باقی جتنی جزمی... با... اچھی چیزیں جو موجود ہیں نا اس میں بھی ایم بی ایس کے وہی بقیہ جاتے ہیں خاص طور پہ یہود جسبود ابھی بھی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اہل کتاب ہیں سارا بھی دعویٰ کرتے ہیں اہل کتاب ہیں تو وہ واقعی بقیہ جات ہیں وہ ہم میں آ رہی ہیں تو اس پہ فائدہ ہی ہے نقصان کوئی نہیں ہے کیا بات سنیں جب عربی ہے نا تو کسی قسم کا بھی تعاون نہیں ہے نہیں کرنی چاہیے اس حال میں نہیں کرنی چاہیے جو حال اس وقت ہے اصل میں نا فرق کیا ہے یہ ذہنی تقسیم ہے آپ پاکستانی ہیں میں عربی ہوں آپ فلاں علاقے کے ہیں آپ کویت کے ہیں یہ بحرین کا یہ قطر کا یہ انڈیا کا ہے یا پاکستان کا ہے یہ جو تقسیم ہے نا جی یہ یہ بات سبھی نہیں دیتی فرق یہ اگر آپ اسلام پر سوچیں گے پھر آپ کو نظر آ جائے گا سارا کچھ کہ اگر وہ عرب کا بیٹھا ہوا آدمی اس کے ساتھ وہ کافر حربی ہے نا تو آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں حربی ہے اب فلسطینیوں کے ساتھ اگر یہودی لڑ رہے ہیں تو آپ کسی یہودی سے محبت کریں گے آپ ہر بھی سمجھیں گے لام حال آپ کا بکس ہوگا تو اس کو یہ جو ہے نا یہ جو محبتیں ہیں اصل میں ان کا کلچر ہے جو ان میں آ ہوا ہے یہ اس کو نیچے نکلتا نہیں ہے دن سے کہتے نہیں یہ مفادات ہیں تھوڑے تھوڑے جو ان کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اس وجہ سے اس پر وہ قائم ہیں یہ لوگ حالانکہ یہ بہت عداوت رکھنی چاہیے حتیٰ کہ یہاں تک فتح موجود ہیں شیو کے کہ اگر کوئی کافر کسی علاقے میں بیٹھا ہے عیسائی ہو اور اسی علاقے کے عیسائیوں نے مسلمانوں کو اگر مارا ہے لیکن وہ عیسائی اس میں شراکت نہیں ہے عملی طور پر وہ وہاں بیٹھا ہے اس نے سارا کچھ دیکھا ہے کیا بھی کچھ نہیں اس نے منع بھی نہیں کیا ان کو پو میں ہوں کہ اس کی خاموشی تائید کرتی ہے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. یہ راضی ہے اس پر ان میں ہی سمجھا جائے گا Thank you.